اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حنزیہ ونفیہ ونفیہ بسم الله الرحمن الرحیم الاسلام نین ذالک الکتاب لا ریب فی خدا للمتقین اللہذین ای امنون بالغیب ویطیمون اسقلات ومن ما رزقناہم ينفقون من على هدن سورة سورة <ہے> سورت میں پہلے سپارے میں ہی آگے چل کے قریب ہی گائے کا واقعہ ذکر جی ہوا ہے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا گائے ذبح کرنے کا ایک آدمی نے کچھ قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے پھر قاتل نے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا ہے اس کا قاتل تلاش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا سے مارو اس کے جسم پر گوشت لگاؤ گے تو یہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا اور انہیں پھر عجیب عجیب قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے حتیٰ کہ وہ اپنے سوالوں میں پھنستے چلے گئے نیت اس کی یہ تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ گائے ملے ہی نہ اور روا ہی نہ کرنی پڑے لیکن باہر حال ان کو ایسا کرنا پڑا تو اس واقعہ کے نسبت سے اس سورت کا نام سورت الباقارا ہے باقارا کا معنی گائے سورت الباقارا گائے والی سورت یعنی وہ صورت جس میں باقارا کا گائے کا تذکرہ ہوا ہے اور اس کے متعلق ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے صورت یہ مدنی ہے مدنی ان صورتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہاں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہوں چاہے مدینہ سے باہر کسی اور جگہ پہ نازل ہوئی ہوں حتہ کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی کیوں نہ آیا تو اتنے ہی نازل ہیں لیکن ہجرت کے بعد والی جو ہیں ان کا نام مدنی ہے اور ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ان کا نام مکی صورتیں ہیں مکی صورتوں کے اندر عقائد کا بیان اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی پہچان آخرت کا عقیدہ جنت جہنم کا بیان جزا و سزا کا بیان یہ مکی صورتوں میں زیادہ ہے اور مدنی صورتوں میں احکام زیادہ ہے مکہ میں عقیدے کو پختہ کرنا یہ مطلوب و مقصود تھا تو جب عقیدے کی پختہ جماعت تیار ہو گئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائد ناظر کرنا شروع کیے سب سے پہلے نماز کا فریدا ناظر ہوا اس کے کچھ ہی دیر بعد ہجرت ہو گئی نماز فرد ہوئی تھی معراج کی رات اور معراج کا واقعہ یہ ہجرت سے پہلے کا ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عل کی وفات کے باغ کا لیکن اس کی کوئی صحیح تاریخ یا صحیح مہینہ وہ معلوم نہیں ہے کہ کس تاریخ کو یا کس مہینے کو یہ معراج کا واقعہ ہوا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے امام من کثیر رحمہ اللہ نے تین مختلف اقوال نقل کیے ہیں مختلف روایات معراج کے واقعہ کے حوالے سے لیکن ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ ستائیس رجب کو معراج ہوا لیکن یہ بات بے بنیاد اور غلط ہے اس کی کوئی اصل اور دلیل نہیں بلکہ متفقہ اور صحیح ثابت شدہ روایات کے خلاف یہ بات بھی یقینی ہے کہ ہجرت کا واقعہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی نا کی وفات ان دونوں کے درمیان میں معراج کا واقعہ رہنما ہوا ہے اور خدیجہ رضی اللہ تعالی نا کی وفات رمضان میں اور ہجرت یہ ذوالحجہ میں رجب تو اس سے پہلے ہی گزر جاتا ہے تو رجب کے مہینے میں یا رجب کی ستائیسویں تاریخ کو محراج کا واقعہ نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد کہیں ہوا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عن کی وفات کے بعد اور ہجرت سے پہلے تو بہرحال مکی صورتیں ان میں عقائد ایمانیات کا بیان زیادہ ہے اور مدنی صورتیں جو ہیں ان میں احکام وہ زیادہ ہیں منافقین کا تذکرہ وہ بھی مدنی صورتوں میں ہے مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا مدینہ میں اسلام چونکہ شان و شوقت والا تھا عزت والا تھا تو اس وجہ سے وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور اندر کھاتے ان کے کفر ہوتا تھا اور پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو متردد تھے شک کا شکار کہ پتہ نہیں یہ مسلمان سچے بھی ہیں کہ نہیں تو چلو اسلام کے لیے وہ کچھ تھوڑا سا قریب ہو گئے لیکن دل میں کف اور ابھی تک باقی تھا یہ دو موٹی قسمیں تھی منافقوں کی ایک منافق وہ تھے جو اندر سے پکے کافر تھے صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کا انہوں نے اسلام ظاہر کیا ہوا تھا ظاہری طور پہ مسلمانوں والے سارے کام کرتے تھے لیکن عقیدہ سر اندر کھاتے وہ پکے کافر تھے دوسرا منافع کا گروہ وہ تھا جو کہ صرف شک کی بنیاد پر نہ پکا مومن تھا نہ پکا کافر تھا وہ شک میں تھے مزبزب مترجد. لا الہ ولا مزہ مسرا نہ کافروں کی طرف نہ مسلمانوں کی طرف یہ ان کی کیفیت تھی تو یہ جو دوسرے قسم کے منافق تھے جیسے جیسے دین کے حکام نازل ہوتے گئے اور اسلام مزید واضح ہوتا نکلتا چلا گیا یہ ان کا نفاذ ختم ہو گیا اور یہ پکے مسلمان بن گئے اور وہ منافق جو اندر کھاتے حقیقت پکے کافر تھے لیکن ظاہر انہوں نے اسلام کیا ہوا تھا یہ لوگ منافق رہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے بلکہ کہتے تھے ہاری وقت جو چیزیں ایمان پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے آغاز میں ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انتہار کر دو تاکہ ہم لوگوں کو کہنے والے بنے دیکھو یہ بھی مسلمان ہوا تھا اس میں دیکھ لیا ہے اسلام کیا ہے مسلمانیت کس چیز کا نام ہے یہ دیکھ کے ہی واپس آتا ہے تو تمہیں دیکھ کے جو اصل پکے مسلمان ہیں یا جو بھی متردد ہیں وہ بھی شک کے اندر مبتلا ہو جائیں اور پیچھے آ جائیں وہ ان لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو بہرحال یہ سارے معاملات احکام شرعی مسائل وہ سارے مدنی صورتوں کے اندر ہیں منافقین کے بارے میں جو احکام ہے اور منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ بھی سارے کا سارا یہ مدنی صورتوں میں ہے مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے اللہ رب العالمین کی معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یوم آخرت جنت جہنم کا بیان جزاء و سزا کا بیان سابقہ متوں کے تذکرے سابقہ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ مجمعین کے واقعات یہ اکثر مکی صورتوں کے اندر ہے تو یہ سورہ بقارہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بہت سارے احکامات وہ نازر فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے علی مین علیف لام, لام, لام کا معنی ہے علی مین علیف کا معنی علف لام کا مانا لام اور مین کا معنی مین حروفِ تہجی کے یہ تین حرف بڑے واضح اور سادہ اب اس سے مراد کیا ہے اللہ علام کی مراد تھی اس کی مراد اللہ رب ہی بہتر جانتے ہیں کہ الف لام مین کہہ کر اللہ تعالی مراد کیا لینا چاہتے ہیں تو بہرحال ترجمہ ان کا سادہ سا ہے علیف کا ترجمہ الف لام کا ترجمہ لام مین کا ترجمہ میم تفسیر اور تعویر اس کی بما یا اللہ مطابلہ اس جو متشابہات ہیں روف مقتحات وغیرہ اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی متشابہات کی تعویر و تفسیر حقیقی وہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کو اس کی تفسیر اور تعویر معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرانے مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ نہ سمجھو کہ الفلام میم ایک رق ہے بلکہ الف الگ ارف ہے لام الگ ارف ہے اور میم الگ ارق ہے تو علیف لام میم پڑھنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں اب علیف لام میم سے مراد یہ سرح بقرہ والا علیف لام میم ہو تو پھر زالیکل کتاب ظال زالی کا کہنے سے 10 نیکیاں اور الکتاب و کہنے سے دس نیتیاں یہ کل بیس نیتیاں بنے گی اور اگر علیف لام نیم سے مراد ہو عالم سارا کئی کا ربو کا وہ والا عالم والا علیفلام میم پھر ذال کا کہنے سے نیتیاں ملے گی ذال پہ ایک اس کے بعد علیف پہ دوسری لام پہ تیسری اور کاف کے چوتھی چار زربے دس ہو جائیں گی چالیس ضالی کا کہنے سے چالیس نیکیاں اگر علی مین سے براد علام سارا کابو کا والا علیف لام ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ علی میم سے براد یہ سورہ بقرہ کے شروع والا علیف لام ہے اب یہاں پر بھی علیف لام پڑھتے ہوئے علف الف کی ادائیگی میں علیف لام اور خا تین ررف زبان سے نکلتے ہیں لام لام الف اور میم لام تین ررف زبان سے نکلتے ہیں لفظ لام ادا کرتے ہوئے اور مین میم یا مین تین ررف نکلتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہوئے تو اس کی تو پھر یہ پھول کتنے ہو گئے نو نو ضربے داخ نبے نیتیاں ہونی چاہیے الف لام مین کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الف لام میم یہ ایک ارف نہیں الف الگ ارف ہے لام الگ ارف ہے نیم الگ ارف ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آلام ایک ارف نہیں اگر آپ فرماتے کہ الم ایک رف نہیں الف الگ لام الگ اور نیم الگ ارف ہے تو پھر اس الف لام میم کی نبے نیکیا بنی آپ نے فرمایا ہے علی فلام مین ایک ارب نے الگ الگ روف ہے اور ایک ایک ررب کو ادا کرتے ہوئے تین تین حروف زبان سے نکلتے ہیں ایسے ہی زالی کا یہ ادا کرتے ہوئے چار حرف زبان سے نکلتے تو یہ ایک ررف ہے زالی کا ایک لفظ ہے اور اس کی تچ کی اس کی دلیل ایک اور بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اس نے سلام والے نے کہا فرمایا تچ نے کیا دوسرے نے ورحمت اللہ کا اضافہ کیا آپ نے فرمایا بیس نے کیا تیسرے نے بارا قاتو کا اضافہ کیا آپ نے فرمایا تیس نے کیا السلام و علیکم ورحمت اللہ و حرف خاتو شمار کیے لفر شمار کیے تو الفاظ کے اوپر ایک لفظ پر دس نے کیا اس کی پھر ایسے ہی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتی جو بھی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا اجر اور ثواب دیا جائے گا ہر نیکی کا اجر دس گنا تو ایک لفظ مکمل ادا کرنے سے کوئی نیکی بنتی ہے تو اس کو دس کے ساتھ غرق لگائیں تو دس گنا نیکی تو خیر یہ علی فلام مین حروف مقدحات ہیں مانا مفہوم ان کا واضح ہے اور اس کی تفصیر و تعویل وہ اللہ سبحانہ خان تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا ذالی کل کتاب یہ کتاب لا رہی کوئی شک نہیں تھی ہی اس میں خدل نیل متین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ضالی کل کتاب اب زالی کا اسک اشارہ ہے بہت کے لیے دور کا اشارہ کرنے کے لیے اور کتاب تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو اشارہ دور کا کیا ہے کہ وہ کتاب اب یہ جو دور کا اشارہ ہے یہ اس کی رفت شان کے لیے ہے کہ اس کی شان عظمت بہت زیادہ ہے رفت شان عظمت اور اس کی بلندی کو واضح کرنے کے لیے دور کا اشارہ استعمال کیا گیا ہے اس میں اشارہ بعید زاری کل کتاب یہ کتاب یا وہ کتاب جس کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے لا ریبا وہ کتاب لا لار ہے شکو صبح سے پاک ہے سی ہی ہدل مستقین اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یہ سی ہی کی دونوں طرف تین تین نقطے لگائے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ سی ہی کو لا رحبا کے ساتھ ملا لو پھر بھی مانا ٹھیک ہے اور اس کو ہدل مستقین کے ساتھ جوڑ لو تب بھی مانا اس کا ٹھیک بن جائے گا تو اگر سی ہی کو جوڑیں آگے تو مانا بنے گا لال کر کتاب لا رہی یہ کتاب ہے بلا شب و شبہ کی ہی ہدل متاثین اس کتاب میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور اگر سی ہی کو جوڑیں پیچھے تو مانا بنے گا لال کر کتاب لا رہی با پی یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہدل متاثیم یہ کتاب سراپا ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے مدی اور پرہیزگار وہ کون لوگ ہوتے ہیں ان کی آگے صفت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے اللہ دینا یمینا بال وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ یوقیم علاقہ اور نماز قائم کرتے ہیں فمیما رضا فناہ پیتون اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ دینا یقمینہ بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں غیب وہ چیز جو انسانوں کی مخلوق کی نگاہ سے اوجھل ہو اسے غیر کہتے اللہ صحیح اللہ تعالیٰ پر تو کوئی چیز بھی مفتی نہیں اللہ کے لیے سب کچھ حاضر اور موجود ہے مخلوق سے جو چیز اوجھل ہو اسے غیر کہا جاتا ہے یہ مینونا بل کے اندر جنت کو دیکھا نہیں جہنم کو دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نے کیا دیکھا نہیں ایمان لاتے ہیں سابق امبیاں اور اصول سب پر ایمان بالغیب ہے فرشتوں پر ایمان ایمان بالغیب ہے تقدیر ہم لکھی ہوئی نہیں دیکھتے اس پر ایمان ہے یہ سب ایمان بالغیب کے اندر شامل ہے وہ یقینی صلاح نماز قائم کرتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے قائم کرنے کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں استاد یہ بھی حقوقی خا کہ کام کو کما حقوق سر انجام دیا جائے تو نماز کے کل چھ حق ہیں وہ اند... ادا ہوں گے تو پھر نماز قائم ہوگی وغیرہ نماز قائم نہیں ہوگی چھ حقوق نماز کے یہ ہیں کہ نماز کو اعتدال کے ساتھ تحدیل ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے اطمینان سکون کے ساتھ جلد بازی نہ ہو تیزی نہ ہو حجی سے مشیح بڑی مشہور ہے آیا اس نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی یا نے میں جا جا کے نماز کو پورے نماز نہیں پڑھی تین مرتبہ آپ نے اس کو یہ کہا کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا آپ نے اس کو سکھایا کہ اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکون کے ساتھ قیام ہو رکو ہو قوما ہو سجدہ ہو جلسہ ہو یہ سب اطمینان کے ساتھ کا تو اعتدال دال تعدیل ارکان ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دے کر نماز ادا کی جائے پھر نماز قائم ہوتی ہے نماز کے اوپر موازبت اور دوام ہو یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی جب جی چاہ پڑھ لی جب جی چاہ چھوڑ دی تو یہ بھی نماز قائم کرنا نہیں جو نماز پر نوازبت اور دبا ہمیش بھی اختیار کرنے سے وہ نماز قائم ہوتی ہے پھر تیسرا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کیا جا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنو کمارائی تو مونی وسلی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز ادا کرو چوتھا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کی جائے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا بھی فرد ہے نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب و سخوفہ تم سعمت منی فارمت صلاح اپنی صفوں کو برابر کرو کیونکہ نماز باجماعت کے دوران صفوں کو برابر کرنا درست کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے تو پانچواں حق نماز کا یہ ہے کہ نماز باجماعت کے دوران صفیں سیدھی ہوں صفیں درست ہوں تو نماز قائم ہے وغیرہ نماز قائم نہیں چھٹا حق نماز کا یہ ہے کہ نماز کو بروقت ادا کیا جائے بے وقتی نماز نماز قائم کرنا نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان سلا کارکین کتاب موقع تھا یقینا نماز اہل ایمان پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ امامت کروائی سنن نبی داود کی روایت پر فرماتے ہیں امانی جبریل و انجل بیتی مرہ بئی جبریل امین نے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ میری امامت کروائی ایک مرتبہ ساری نمازیں اول وقت میں اور دوسری مرتبہ دوسرے دن نمازیں ساری پانچوں آخری وقت میں ادا کی اور فرمایا ما بہینا ہاں وقت وقت ان دو وقتوں کے درمیان درمیان وقت میں تو نماز کا وقت سکھانے کے لیے جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کروائی اور آپ نے اس کی ابتدا میں نماز ادا کروائی جس سے پھر امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وقت اور طریقہ کار بتایا کہ ان اوقات کے اندر نماز ادا کرنی ہے تو مقرر شدہ اوقات میں نماز ادا کرنا یہ بھی نماز قائم کرنے کا حصہ ہے تو نماز قائم تب ہوگی جب یہ چھ سروت اقامت سلاب کی پوری ہوں ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اقامت سلاب کا خریدہ ادا نہیں ہوتا پھر اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں خون جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو دیا وہ سارے کا سارا خرچ نہیں کرتے سارے کا سارا خرچ کر دینا یہ بھی تقوی کے منافی ہے کہ اللہ تعالی نے جو دیا سارا خرچ کر کے بندہ خود خالی ہو کے بیٹھ جائے یہ بھی شریعت میں ناجائز اثر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے منع کیا ایک صحابی بیمار ہوئے انہیں خدشہ پڑا کہ شاید میں اس بیماری میں فوت ہو جاؤں گا کہتے ہیں کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں اس کھانے کا ساتھ آپ نے نرمایا نہیں اپنے لیے کچھ بچا کے رکھ لے تیرے لیے بہتر ہے وہ کہتا چلو آدھا آپ نے نرمایا اس بھی کام کا اس نے کہا چلو ایک تہائی آپ نے تہائی اور تہائی اور سلو سو کثیر یہ بہت زیادہ ہے ایک تہائی صدقہ کر دے دو تہائی اپنے وراخا کے لیے بچا کر اسی طرح ایک آدمی فوت ہو گیا چھ غلام تھے چھ کے چھ کو اس نے آزاد کر دیا مرنے سے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو اور کوئی مال نہیں تھا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ کے چھ غلام واپس بلوا لیے پورا دادی کی ان میں سے دو کو آزاد کر دیا قرآن دادی کے بعد اور چار کو غلامی ہی رکھا یہ چار غلام اس کے برا صاحب ہے اس کا ترکہ بن کے تقسیم ہوئے تو سارے کا سارا بھی صدقہ کر دینا یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے تخلیق کی علامت اور نشانی ہے وامین مارا ذنا جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں سارا کچھ نہیں خرچ کر دیتے مال بچا کے بھی رکھتے یہاں پر کچھ وہ کم زرخ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ صد کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا مال گھر کا دے دیا اور سیدنا دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال دے دیا تو یہ سطبے کے منافی ہو گیا لیکن انہوں نے غور کبھی کیا ہی نہیں بیچاروں نے سید عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے گھر میں موجود آدھا مال دیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی نے گھر میں موجود سارا مال دے دیا اور جو گھر سے باہر تھا وہ وہ دینے کا کئی جی ذکر آتا ہے ان <تصفح> کے گھر سے باہر بھی مال تھے چلو ماننا کہ گھر سے باہر مال نہیں تھے گھر یہ بھی مال ہے کہ نہیں اور گھر میں موجود مال گھر کی نسبت زیادہ قیمتی نہیں ہوتا گھر آج کل آپ دیکھ لیں لاکھوں کروڑوں میں اس کی قیمت ہے اور گھر کے اندر جو فرنیچر وغیرہ وہ چند لاکھ کا ہوگا تو ان کا یہ عمل گھر میں موجود مال دے دینا یہ ممت نہ ہوں کے منافی نہیں سکبے کے منافی نہیں پھر گھر میں موجود مال گھر کے علاوہ وہ جو انہوں نے لباس دے کے کم کیا ہوا تھا وہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہے اور بھی بہت سی چیزیں نکل آئیں ہیں بہرحال اہل قطب کی یہ دلیل اور نشانی اور علامت ہے کہ من ماں اور رضف نہ اللہ کے دیے گئے میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ بھی نادل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائیں قرآن بھی نادر کیا گیا ہے اور قرآن کے علاوہ بھی وحی نادر کی گئی ہے مکمل وحی پر ایمان لانا یہ تقوی کی دلیل ہے اور اس میں سے کچھ مان لینا اور کچھ نہ ماننا یہ تقوی کے منافی ہے بلکہ کفر ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نادر شدہ وہی میں سے کتاب والی وہی کو مان لیا اور کتاب کے علاوہ وحی کو نہ مانا جائے اب دیکھیں کتنا بڑا فخر ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسا علیہ سلاط والسلام کو کتاب دی من بعد ما القرون قرون قرون اولا کو ہلاک کرنے کے بعد موسا علیہ سلاط والسلام کو تو دی گئی فرعون کو غرق کرنے کے بعد موسیٰ کے اوپر نازل ہونے والی تورات کا انکار فرہون نے نہیں کیا تھا کتاب کا منکر نہیں تھا فرہون کیونکہ وہ تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی کتاب کے علاوہ اترنے والی وہی کا انکار ہی ہوا تھا اللہ تعالی نے اس کو غور کر دیا تو اگر قرآن یا تورات یا انجیل کتاب کتاب کے علاوہ وحی حجت نہ ہو تو پھر کو کس جرم کی پاداش میں رکھ دیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تو رات انجیر نبی پر نازل ہونے والی کوئی بھی کتاب ہو اس کتاب کے علاوہ بھی جو وہی کسی نبی پر نازل ہوتی ہے وہ وہی بھی بالکل ویسے ہی حجت ہے جیسے یہ کتاب حجت ہے اسی لیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مہاراض اپنا سکون جو کچھ ہم جن کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ولون ضلع کا اور وہ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نادر کیا گیا ہے وہ قرآن ہو یا غیر قرآن وہ ماں ان ضلع اور جو آپ سے پہلے نادر کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں تو راتو ان و ظہور اللہ و رسول پر رسول اللہ ان سب کی حقانیت پر اعتقاد رکھنا ایمان اور یقین رکھنا یہ سخبے کی علامت اور نشانی ہے اور ایمان کا حصہ ہے کہ سابقہ ناد شدہ کتابوں پر سابقہ ناد شدہ وحیوں پر ایمان لایا جائے البتہ اس بات کی صراحت و وضاحت پرانے مجید میں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے کہ سابقہ وحی میں لوگوں نے تحریف تغیر اور تبدل پیدا کر دیا تھا وہ محفوظ نہیں رہی غیر محفوظ ہو گئیں جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں یعنی آخرت کے وقوع کا آخرت میں ہونے والے جو احوال ہیں ان سب کے اوپر ان کا یقین ہے پل شراط پر جہنم پر جنت پر جنت پر، کے دراجات پراف اسی طرح ساب یہ سارے گروہوں پر آخرت کے تمام طرح میں مذکور ہیں ان سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اولا کا اللہ ربی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا کا مل اور یہی لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں یعنی کہ جن کی یہ صفت ہو کہ جو غیب پر ایمان لائیں نماز قائم کریں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ساری وحی پر ایمان لائیں چاہے وہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یا اس سے پہلے نازل ہوئی اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں جن کی یہ صفات ہو وہ ہدایتی یافتہ ہیں اور وہ ہی آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے